ولحفرحیم اللہ الم تحلتانی کم و اللہ مولا کم وحو علیم الحکیم ویز سجن نبیلا باغ ادواجی حدیس فلما نب بعض ازرح اللہ فلمان قالت من امب هذا قال نبأ العليم العلم الخبير ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير ہسار تلک کہو ازواد خیرمن کلات متی تاتین تائ بات آبداتی سائ ہات ساتی سد کلزی شرحلی سدری و یس امری وحلتانی یف کولی اگاہ مربنا الحمد نار رشدنا و عزنا من شروع ان سینا اللہم آرنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا اللہم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم اذکرنا منهما نسینا وعلمنا منهما جہلنا ورزقنا تلاوته وآنا اللیل وآنا النهار وجالح النا حجی یارین سورہ تحریم کے بارے میں چار تمہیدی امور پر ہماری تین نشستیں صرف ہو چکی ہیں اب اس سورج مبارکہ کا ہم سلسلے وار مطالعہ شروع کر رہے ہیں لیکن ایک بات مزید نوٹ کر دیجیے کہ اس سورہ مبارکہ کا اصل عمود کیا ہے سورہ تلاق کے ساتھ اس کی مناسبت اس جوڑے کے دو افراد کے مابین جو مناسبت ہے مانوی وہ اس سے پہلے بیان ہو چکی ہے لیکن اپنی جگہ پر ہر صورت کا ایک عمود ہوتا ہے اس صور مبارکہ کا عمود کیا ہے اس کو معین کر لیجے اس لیے کہ اگر اس سورہ مبارکہ کی اکثر آیات کا تعلق تو آئلی زندگی کے مختلف پہلوؤں سے ہے لیکن اس میں ایک آیت ایسی بھی آئی ہے جس کا کوئی تعلق آئلی زندگی سے نہیں ہے یابی و جاہد القفار اول منافقین جہنم وب سلم بظاہر تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل انمل بےجوڑ سی بات ہو گئی کہ کہاں عائلی معاملات کہاں ازواج متحرات سے متعلق بعد مباحث کہاں اہل و عیال کے ذمن میں ایک مثبت رول جو ہے جو ذمہ داری ہے اس کا ذکر ہے پھر یہ کہ بیویوں کے لیے کچھ نمونے دیے گئے ہیں آخر میں سورہ مبارکہ کے اہل ایمان کے لیے جو فرعون کی اہلیہ حضرت آسیہ اور حضرت مریم سلام العلیحہ ان کا ذکر ہے کافر عورتوں کے لیے حضرت نوح کی بیوی اور حضرت لوت کی بیوی ان کا ذکر ہے لیکن بیچ میں ایک آیت آئی ہے یا یوحنبی و جاہد والمنافقین اول منافقیر وما واہ جہنم و بے اس کا تعلق کیا ہے امود معین ہو جائے گا تو اس کا رب بھی واضح ہو جائے گا امود کیا ہے عمود یہ ہے کہ انسان کی اپنی شخصیت میں نرمی شفقت رافت رحمت یہ ایک پسندیدہ فعل ہے اچھی بات ہے اچھی چیز ہے پسندیدہ وصف ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہے حد سے بڑی ہوئی نرمی اعتدال سے بڑھ کر نرمی یہ بھی در حقیقت بہت سے مفاسد کو جنم دیتی ہے اہل و عیال کے ضمن میں آپ کی نرمی بڑھ جائے گی اس سے بھی مفاسد پیدا ہوں گے اسی طرح منافقین کے ضمن میں کافروں کے ساتھ آپ کا معاملہ نرم ہوگا اس سے بھی مفاسد پیدا ہوں گے تو گویا کے نرمی شفقت رافت رحمت یہ مطلوبہ اور ہیں لیکن ایک حد تک ایک حد پر آ کر یہ پسندیدہ چیز بھی نتیجے کے اعتبار سے منفی نتائج پیدا کر سکتی ہے اسی طرح بیویوں کی رضا جوئی ان کے احساسات کا لحاظ اور پاس کرنا ان کے جذبات کا خیال رکھنا ان کی دل جوئی کرنا ان کے ساتھ نرمی کے روش اختیار کرنا پسندیدہ وسط ہے اس کی بہت مختلف طریقوں سے تشویق اور ترغیب جو ہے احادیث کے اندر موجود ہے لیکن اس کی بھی ایک حد ہے تو گویا کہ یہ جو بات شروع ہو رہی ہے ازواج متحرات سے بات، متعلق بعض جو واقعات تھے ان کے حوالے سے لیکن اصل بات کیا ہے کہ اگر آپ اس کو جنرلائز کریں گے تو یہ طبیعت کا ایک وصف تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ آپ کی طبیعت میں رافت اور رحمت کا جذبہ جو ہے وہ غالب تھا نرمی کا جذبہ غالب تھا لیکن یہ ہے کہ یہی جذبہ ہے جو ایک حد سے آگے بڑھ کر اس سے کوئی نتائج ایسے بھی نکل سکتے ہیں کہ جو ناپسندیدہ ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزبۂ بدر کے بعد جو اسیران بدر کے معاملے میں حضور کی رائے تھی کہ ان کو چھوڑ دیا جائے بغیر فریے کے حضرت ابو بکر کی طبیعت کا بھی رنگ وہی تھا اس میں بھی ارحم امتی بے امتی ابو بکر وہی رحمت رافت شفقت طبیعت میں رقت حضرت ابو بکر کے بھی کامل عکس تھا حضور کے مزاج کا لیکن یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید نے تصوید کی ہے حضرت عمر کی رائے کی واشد ہمفی امر اللہ عمر اللہ کے معاملے میں اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت جو ہے حضور کے صحابہ میں سے آپ فرما رہے ہیں میرے صحابہ میں سے وہ عمر ہیں تو یہ دونوں مزاج ہیں تو پہلا مزاج جو ہے وہ حضور کی شخصیت میں بہت راسف تھا اس کا غلبہ تھا اور وہ اہل و عیال کے ذمن میں بھی اس کا ظہور ہوا اس پر گویا کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے باقی یہ کہ یہی معاملہ وہ تھا جو منافقین کے ذمن میں بھی وہ بھی حضور کی اس رحمت اور رافت اور شفقت اور آپ کے اندر جو مروت کا جذبہ تھا جو غالب تھا اس سے غلط فائدہ اٹھاتے تھے اب آگے چلیے اس سورہ مبارکہ سے ایک بات اور سامنے آئے گی کہ قرآن مجید کی بعض صورتیں یا بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کا جب تک کہ کوئی شان نظول معین نہ ہو جائے مفہوم پورے طور سے اجاگر نہیں ہوتا قرآن اپنے مفہوم میں خود مختفی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن بعض ایسے واقعات ہیں کہ جو سیرت کے ہیں اور جو واقعات تاریخی نوعیت کے ان کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے قرآن میں اس کی تفصیل کے لیے ہم محتاج ہیں حدیث کے اور روایات کے کہ جن سے ہمیں ان کا شان نزول معلوم ہو اس اعتبار سے قرآن مجید کی جیسا کہ سورہ قیامہ میں میں نے ارض کیا تھا سلم علینا بیانہ اس قرآن کا بیان بھی ہمارے ذمے ہے اور اس بیان کی ایک شکل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایک مقام پر کوئی چیز اگر مجمل آئی ہے یا مبہم آئی ہے تو دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آ گئی ہے یا تشریح ہو گئی ہے تبیین ہو گئی ہے لیکن مزید تشریح اور تبیین یہ حدیث نبوی کے ذریعے سے ہوئی ہے اب آئیے ان دو باتوں کے بعد آغاز کرتے ہیں یابیما تو ہر ریما لکھ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حرام کرتے ہیں آپ وہ شہ جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے تب تبھی بردات آزواج آپ چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی رضا رضا جوئی دل جوئی اس کے لیے یہ کر رہے ہیں واللہ غفور الرحیم اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے اس آیت میں سب سے پہلے تو یہ نوٹ کیجئے لیما تو ہر بظاہر تو ایک سوال ہے لیکن جیسا کہ میں نے بار آرٹس کیا ہے استفام جو ہے وہ مختلف چیزوں کے لیے آتا ہے استفا میں تقریری بھی ہے استفا میں انکاری بھی ہے یہاں پر بھی یہاں استفام مراد نہیں ہے بلکہ توکنا مقصود ہے کہ یہ کام صحیح نہیں ہے آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے لیما تو ہر ریم. کیوں حرام ٹھہراتے دوسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ تحریم جو ہے یہ در حقیقت اصطلاحی معنی میں یہاں نہیں ہے تحریم اصطلاحی معنی میں تو اس کے معنی ہوں گے کسی شے کو حرام ٹھہرا دینا شریعی اعتبار سے فکری اعتبار سے مستقل یہ معاملہ میں مثال دے چکا ہوں کہ نکاح کے معاملے میں پرانے مجید نے حرام ٹھہرایا دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا یہ حرام ٹھہرایا انتجماع بین الختین دو بہنوں کو جمع کر لو ایک نکاح میں ہاں ایک اگر بہن فوت ہو گئی ہے تو پھر اس کی ہمشیرہ سے شادی ہو سکتی ہے گویا کہ جو سالی تھی اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے لیکن بیک مخت دو بہنیں نکاح میں نہیں جا سکتی حضور نے اس کو ایکسٹینڈ کیا کہ اس میں پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنا بھی حرام خالہ اور بھانجی کو جمع کرنا بھی حرام یہ ہے در حقیقت فقی حکم اور اس کی کوئی نفی قرآن میں نہیں آئی تو گویا کہ یہ چیز جو ہے معین ہو گئی اور یہ ثابت ہو گئی حضور کی اس حکم کی اللہ تعالی کی طرف سے توثیق ہو گئی یہاں معاملہ در حقیقت فقی حکم کا نہیں تھا بلکہ کوئی شے جو کہ اصلن حلال تھی حضور نے اپنی بیویوں کے کچھ جذبات کا پاس کرتے ہوئے اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا لیا. یہ صرف ذاتی طور پر ایک قسم کا کھا لینا ہے لیما تو ہر سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسی شے کو مستقل شریعت میں حرام ٹھہرایا جو اللہ نے جس کو حلال کیا اس کی ایک مثال ذہن میں رکھیے حضرت یعقوب علیہ السلاۃ وسلام کا معاملہ یہ تھا کہ انہیں تب ان رغبت نہیں تھی اونٹ کے گوشت سے وہ اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہ مطلقن حرام ہے اور اسی پر پھر اعتراض کیا گیا شریعت محمدی پر یہود کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک حرام چیز جو چلی آ رہی تھی شریعت کے اندر کہتے تو یہ ہے کہ وہی شریعت ہے موسا کی شریعت اصلا تو وسیع کا تسلسل ہے لیکن یہ تو ہمیشہ سے حرام شہ ہے اس کو حلال کیسے ٹہلا دیا تو قرآن مجید نے اس پر چیلنج کیا لا طورات کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ حرام ہے یہ تو اصل میں یاقوب نے علیہ سلاط وسلام کیونکہ تباہ روقت نہیں تھی اس کو استعمال نہیں کیا تو لوگوں نے سمجھا یہ حرام تو اس میں نبی کی طرف سے اس بات کا امکان تھا کہ چاہے انہوں نے تو محض اپنے ذاتی استعمال نہ کرنے کی کسی شے کی قسم کھائی ہے لیکن مغالطہ یہ ہو جائے کہ اسی کی بنا پر لوگ جو ہیں امت جو ہے وہ اسے کو شرعی حکم سمجھ لیں اس اعتبار سے معاملہ جو ہے وہ زیادہ قابل گرفت ہو گیا لما تو ماح اللہ عل تب تغیم اور بات آپ چاہتے ابتگاہ کہتے ہیں کسی شے کو حاصل کرنے کی کوشش یہ گویا کے سبب ہے یہ آپ نے ایک حلال چیز کو استعمال نہ کرنے کی جو قسم کھالی ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں آپ ان کی جوئی کرنا چاہتے ہیں آپ ان کے جذبات کا پاس کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے اصلن تو پسندیدہ ہے لیکن یہ کہ اس کے بنا پر جو شہ اللہ نے اصل حلال قرار دی ہے اس کو استعمال نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھنا یہ آپ کے شایا نشان نہیں ہے ایک عام مسلمان ایسی کوئی بات کر بھی لے تو اس کے اندر کوئی ایسی بڑی قباہت نہیں ہے کوئی شے استعمال نہیں کروں گا اس لیے کہ اس سے کوئی اس کا اندیشہ نہیں ہے کہ وہ کوئی مستقل حکم شری بن جائے گا لیکن آپ کی حیثیت آپ کا مقام آپ کا مرتبہ آپ شارے کی حیثیت رکھتے ہیں تو آپ کا ہر فیل جو ہے وہ گویا کہ اس اعتبار سے بہت نفاتلا ہونا چاہیے کہ اس میں کہیں بھی شریعت کے حدود سے ظاہر بات ہے کہ ادھر تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ حرام کو حلال کر لیا جائے لیکن حلال کو بھی استعمال نہ کرنے کی اپنے لیے کوئی پابندی لگا لینا اپنے اوپر یا قسم کھا بیٹھنا یہ آپ کے لیے روا نہیں ہے شاید آنشان نہیں ہے لیکن نوٹ کیجئے یہ ہے اللہ کی اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم شفقت اللہ غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم میں ایک طرح کی گرفت بھی آئی ہے لیکن یہ کہ ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی اعلان مغفرت کا بھی اور اللہ کے غفور الرحیم ہونے کا بھی اس لیے بھی کہ ظاہر بات ہے کہ اس میں کسی حرام کو تو حلال نہیں کیا گیا اس لیے بھی کہ اس میں جو اصل مقصد تھا وہ پسندیدہ ہے بیویوں کے ساتھ نرمی کرنا ان کے احساسات کا جذبات کا پاس اور لحاظ کرنا یہ پسندیدہ بات ہے یہ بات بڑی اہم ہے اس کو جان لیجئے کہ نبی کی خطا جو ہوتی ہے وہ در حقیقت جانب نفس میں نہیں ہوتی نفسانیت کے بنیاد پر نہیں ہوتی جانب خیر میں حد اعتدال سے تجاوز ہو سکتا ہے بات اچھی ہے اصلاً مفید ہے مفید ہے پسندیدہ ہے معروف ہے اچھی ہے مطلوب ہے لیکن اس میں بھی ہر شے کے اندر ایک حد ہوتی ہے اس میں تو ہو سکتا ہے کہ کسی اچھی چیز میں حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے لیکن اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ نفسانیت کی وجہ سے یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کسی بددیتی کی وجہ سے یا نفس کے غلبے کی وجہ سے کوئی خطا جو ہے وہ نبی سے صادر ہو جائے تو یہاں پر بھی وہ بات کہ ہے تو بات پسندیدہ مطلوب شہ ہے بیویوں کے ساتھ یہ نرمی پسندیدہ شہ ہے لیکن یہ کہ اس معاملے میں آپ سے جو بھی فیل صادر ہو گیا ہے یہ آپ کے شایان شان نہیں اب ظاہر بات ہے کہ اس قسم کی آیات میں جیسا کہ میں نے ارض کیا ہمیں شان نزول کی طرف رجوع کرنا پڑتا معاملہ کیا اس میں دو روایات ہیں کہ جو کثرت کے ساتھ آئی ہیں ایک روایت جو ہے اگرچہ سیرت کی کتابوں میں تو اس کا خاصا چرچا ہوا ہے لیکن سہا میں سہا سطح میں یہ روایت موجود نہیں ہے بعض جگہ پر اشارہ تو ایسا مل جاتا ہے کہ جس سے اس کی طرف بھی کوئی امکان پیدا ہو جائے لیکن صراحت کے ساتھ یہ واقعہ کہیں سہا کی جو چھ کتابیں حدیث کے مجموعے ان میں نہیں ہے لیکن زیادہ چرچا اسی کا ہو گیا اس لیے کہ سیرت کی کتابوں میں اس قسم کے واقعات آ گئے اور ایک وہ واقعہ ہے کہ جس کا ذکر جو ہے وہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے وہ واقعہ کہ جو جس کا چرچا زیادہ ہے اگرچہ وہ سہا میں اس کا ذکر نہیں ہے وہ ہے حضرت ماریا قبطیہ کے بارے میں حضرت ماریا اور حضرت سیرین یہ دو کنیزے ہیں کہ جو حضور کی خدمت میں بھیجی تھی مقوتس نے یہ پیٹریارک تھا اسکندریہ کا مصر میں جو ہے اصل میں تو یہ رومن امپائر ہی کا گویا کہ مختلف حصے تھے لیکن وہاں پر جو حکومت تھی اصلاً وہ جو ان کا ایک مذہبی رہنما اور پیٹریاٹ تھا اس کی حکومت ہے مقاقس. حضور نے جب سن سات ہجری میں خطوط لکھے ہیں آپ کے نامہ آئے مبارک گئے ہیں مختلف جو بھی حکمرانوں کے پاس قیصر کسرا مکوکس نجاشی مختلف جو شیوخ تھے اور بحرین کا شیخ وغیرہ ان کے پاس تو ان میں سے یہ مکوکس کا بھی معاملہ وہی تھا کہ جو ہرکل کا ہوا ہے ہرکل نے بھی پہچان لیا تھا کیسے روم نے کہ یہ نبی ہے وہی نبی ہیں جن کی پیشن گوئیے ہمارے ہاں موجود ہیں لیکن مسلحت جو ہے پاؤں کی زنجیر بن گئی ایمان وہ نہیں لایا وہ یہ چاہتا تھا جیسے سن تین سو عیسوی میں کانسٹنٹائن نے 3 جو تھا اس وقت کا رومن ایمپرر اس نے جب عیسائیت اختیار کی تو ان بلاک پوری سلطنت روما عیسائی ہو گئی نتیجہ یہ ہو کہ نظام برقرار رہا اس کی حکومت جو ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا اس کی سہنشائی برقرار رہی تو یہی چاہتا تھا ہرقل بھی کہ اگر یہ میرے تمام جو آیان سلطنت ہیں اور میرے تمام سپے سالار ہیں اور یہ مذہبی پیٹری سے ہیں مختلف لوگ ہیں بطریق ہیں یہ سب کے سب کسی طریقے سے اگر ایمان لے آئیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تو گویا کہ ان بلاک ہو جائے گا یہ کنورشن اور اس سے ہمارا نظام قائم رہے گا میری بادشاہی برقرار رہے گی یہ ہو نہیں سکا وہ بحروم رہ گیا یہی مسئلہ ہوا مکوکس کے ساتھ اس نے خط لکھا حضور کو جواباً بڑی عزت کی ہے حضرت ہاتی ابن نے ابھی بلتا رضی اللہ تعالیٰ خط لے کر گئے تھے مکوکس کے پاس احترام کیا اکرام کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ تو میں توقع کر رہا تھا کہ کسی نبی کے ظہور کا وقت آ چکا ہے لیکن میرا تو خیال یہ تھا کہ شام میں ظہور ہوگا مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ جنوب کی طرف یہ صحرا میں ادھر ظہور ہو جائے گا بس اتنی بات اس نے کہی پھر ایک خط لکھا کہ میں آپ کی خدمت کو ہدیے بھیج رہا ہوں وہ ایک سواری کے لیے بھی گھوڑا بھیجا ہے دلدل نام سے جو مشہور ہے اور دوسرے یہ کہ دو کنیزیں آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں یہ ہمارے ہاں اعلیٰ خاندان کی خواتین ہے یہ میں کوئی گھٹیا خواتین جو ہے ان کو نہیں بھیج رہا ہوں راستے میں حضرت حاطب نے ابھی نے انہیں اسلام کی تبلیغ کی وہ دونوں ایمان لے آئی حضور کی خدمت میں پہنچی حضور نے ایک کو سیرین کو وہ تو حضرت حسان اب ثابت کو عطا کر دیا اور یہ حضرت ماریا یہ میری در حقیقت ماریا کہلاتی ہیں اس لیے کہ عربی میں یہ تلفظ ماریا ہے اور وہ انگریزی میں میری ہے ماریا قمتیا کیونکہ کوپٹک کاپٹک میری دی کاپٹک کیونکہ کہ آئی تھی وہاں سے مصر سے اور وہاں کا جو مذہب تھا تو اس اعتبار سے یہ ماریا قمتیاں ہیں انہی کے وطن سے پھر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے سن آٹھ ہجری میں جن کا انتقال ہو گیا صغیر سنی میں لیکن یہ کہ بارات سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو پھر اولاد دی ہے پورے مدنی دور میں حضور کے ہاں کوئی اولاد کسی بھی زوجہ متحرہ سے اور, اور آپ کی کسی بھی اہلیہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی ہوئی ہے تو صرف انہی سے ماریا ترپتیا سے ایک بیٹے کی ولادت ہوئی ان کا انتقال ہو گیا ان کا نام ابراہیم بلکہ لطیفے کے درجے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے ذہن میں یوں قائم ہے یہ بات کہ حضرت ابراہیم جب مصر گئے تھے وہاں سے اس وقت کا جو بادشاہ تھا ہکساس کنگز میں سے اس نے اپنی بیٹی حضرت ابراہیم کی خدمت میں پیش کی ہے ہاجرہ اور ان کے بطن سے پھر حضرت اسماعیل ہوئے ہیں ان کی اولاد میں حضور ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور کے ہاں وہیں سے بسر سے یہ حضرت ماریہ قبطی آ رہی ہیں اور ان کے بطن سے جو بیٹا ہوا ان کا نام ابراہیم ہے یہ ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ ایک سرکل مکمل ہوتا ہے لیکن یہ صرف ایک لطیفے کے درجے میں ہے اور انہی کے بارے میں حدور کا یہ قول ملتا ہے کہ لا آشا ابراہیم لکانہ نبی اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے اس کو بعض قادیانی جو ہے استعمال کرتے ہیں دلیل کے طور پر ختم نبوت کے خلاف کہ حدور نے جب یہ فرمایا ہے کہ لا آشا ابراہیم لکانہ نبی تو اس سے تو ثابت ہو گیا کہ نبوت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا اس پر مجھے ایک مرتبہ بڑی کنفرنٹیشن کی کیفیت ہو گئی تھی ٹورنٹو میں ایک صاحب سے گفتگو ہو رہی تھی قادیانی ایک شخص تھا وہ جب کچ پیزی پر اتر آیا تو اللہ نے فوراً جواب سجھا دیا مجھے اللہ کا شکر ہے فبوہیت الزی کفر والی کیفیت اس کی ہو گئی تھی میں نے کہا لا کے ساتھ ہے جب شرطیہ کلام آتا ہے تو قرآن مجید میں یہ آج بھی موجود ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہے تو میں سب سے پہلے اس کو پوجوں گا تو یا تو یہ کہ اس میں پھر ثابت کیجئے کہ حضور کے لیے شرک کا بھی امکان ہے لیکن یہاں تو اصل میں کسی شے کی نفی کی شدت کے لیے بات کہی جاتی ہے اگر ایسا ہوتا تو میں یہ کرتا لیکن یہ کہ اس کا کوئی امکان نہیں نہ وہاں کوئی امکان تھا کہ اللہ کے کوئی بیٹا ہو اور حضور اس کو پوجے نہ یہاں اس کا کوئی امکان تھا کہ حضرت ابراہیم زندہ رہتے اور وہ نبی ہوتے لیکن یہ کہ اس کو صرف دلیل بنا لینا کسی طرح صحیح نہیں بہرحال یہ معاملہ پیش آیا حضرت ماریا قبطیہ کے بارے میں بعض روایات کے اعتبار سے کہ باری تھی حضرت حفصہ کی رضی اللہ تعالی حضور جب ان کے حجرے میں گئے ہیں تو وہ کہیں نہیں تھیں گئی ہوئی تھیں حضرت ماریا وہاں آ گئی. حضور نے مکاربت کر لی حضرت حفصہ کے علم میں جب یہ بات آئی تو وہ ناراض ہوئی تو حضور نے پھر اس پر قسم کھا لی ہو سکتا ہے کہ حضرت ماریا چونکہ بہت حسین تھی مصر سے آئی تھیں حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور کی کسی اور بیوی سے مجھے غیرت کا احساس نہیں ہوا لیکن یہ کہ ماریا کے آنے کو میں نے بھی محسوس کیا اس لیے کہ وہ نہایت حسین و جمیل تو یہ ایک احساس ہے خواتین کا ایک فطری اور تبھی احساس ہے اس میں کوئی بات جو ہے قباہت والی نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ سبھی کے ذہنوں میں ایسی بات ہو اور حضور نے پھر قسم کھالی ہو کہ میں ماریا سے یعنی ماریا قطیہ سے اب یہ تعلق جو ہے تعلق اجتوا یا جو بھی زن و شوق کا معاملہ ہے وہ میں نہیں کروں گا ایک رائے یہ ہے روایت کے اعتبار سے کہ بیلیوں کی رضا جوئی کے لئے تب تغیب بردات آزواجق ایک شے کے جو حالات ہے جیسا کہ میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں ما ملکت ایمانکم یہ مستقل ایک ہے شعبہ کے قرآن مجید میں جو ہمارا پہلا دستہ اس تیسرے حصے کا اس میں بھی دونوں مقامات پر آیا ہے اللہ علا ازواج ہیم او ماملہ کا تیمان ہوں فن غیر و تو اس میں ملامت کا کوئی پہلو ہے نہیں دوسرا معاملہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے روایات کے اعتبار سے قوی ہے اور وہ معاملہ ہے حضور کا ایک معمول تھا کہ عصر اور مغرب کے درمیان آپ ایک چکر لگاتے تھے تمام ازواج متحرات سے مزاج پرسی کے لیے اب فرض کیجئے سات آٹھ نو نو بھی ایک, ایک وقت جو ہے حضور کے عقل میں رہی ہیں۔ تو یہ کہ اب باری تو آ رہی ہے نویں دن آئے گی شبباشی کا معاملہ لیکن روزانہ ایک ملاقات مختصر ملاقات تو آپ اثر مغرب کے درمیان چند چند منٹ کے لیے تمام ازواد کے ہاں جاتے تھے اس میں ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت زینب بنتے جاہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں کہیں سے شہد آ گیا وہ شہد حضور کو پیش کیا انہوں نے وہ انہوں نے تناول فرمایا اس میں کچھ معمول سے زیادہ وقت لگ گیا اس پر اب ہے بہرحال حضور کے ازواج واضح متحرات میں آخر عورت تھی عورتوں کے اندر رش تو ہوتا ہے کہ یہ معمول کے خلاف حضور نے حضرت زینب کے ہاں زیادہ وقت جو ہے لگانا شروع کر دیا ہے کئی دن متواتر ایسا ہو گیا کہ وہ شہد پیش کرتی ہیں یہ شہد کھا رہے ہیں حضور تناب فرما رہے ہیں نتیجت وقت زیادہ لگ گیا تو حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما حضرت عائشہ حضرت ابو بکر کی صاحبزادی ہیں حضرت حفصہ یہ حضرت عمر کی صاحبزادی ہیں اور جو مقام اور مرتبہ صحابہ میں ان دونوں کا ہے صاحبین اس لیے کہ وہ تو معاملہ جو ہے گویا کے دائیں بائیں جو ہے حضور کے ہمیشہ یہی ہوتے تھے حضور جب بھی فرماتے ہیں ذہب تو آنا ابو بکر ومر میں گیا وہاں اور ابو بکر بھی گئے عمر بھی گئے تو ہر جگہ پر یوں سمجھیے کہ نائبین کی حیثیت ان دونوں کو حاصل تھی اس کی بنا پر ان دونوں کو گویا کے ازواج متحرات میں بھی کچھ ایک رتبہ حاصل تھا انہیں خود بھی احساس ہوگا اور دوسری ازواج کو بھی احساس ہوگا اس اعتبار سے ان دونوں نے یہ آپس میں طے کیا کہ جب حضور ہمارے آئیں گے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ آپ کے منہ سے کچھ بو آ رہی ہے اصل میں شہد جو ہے اس کا معاملہ ہوتا یہ کہ جس علاقے کا شہد ہوگا وہاں جو جڑی بوٹیاں